کیا پھر تم موقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أرجب وإن لوغو سميلتها جو إيمان لائه تكهتها هم بإيمان لائه أرجب وإن لوغو سميلتها جو اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش کریں پھر تم کیا تم عقل نہیں رکھتے ان اللہ ما کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ ان میں امیوں ہیں لا علمون الكتاب الا امانی و انهم اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی ارزووں کے اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں فَوَيلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بَأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ چنانچے ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے قُلْ اَتَّخَبْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهِ اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور انہوں نے کہا آگ ہمیں آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں سے سوا ہرگز نہیں چھوے گی کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی اہد لیا ہے پھر تو اللہ اپنے اہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا کیا تم وہ بات کہتے ہو؟ اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف <تصفح> تو اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کی بابت کہا جا رہا ہے کیا کہ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے درآ کے ان کے پچھلے لوگوں میں ایک فریق ایسا بھی تھا جو کلام الہی میں جانتے بوجھتے تحریف لفظی و مینوئی کرتا تھا یہ استفہام انکاری ہے یعنی ایسے لوگوں کے ایمان لینے کی قطاً امید نہیں ہے یعنی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطاً امید نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دنیاوی مفادات یا حزبی تعصبات کی وجہ سے کلام الہی میں تحریف تک کرنے سے گریز نہیں کرتے وہ گمراہی کی اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ اس سے نکل نہیں پاتے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے علماء و مشائق بھی بدقسمتی سے قرآن و حدیث میں تحریف معنوی معنوی حتی کہ لفظی کے بھی مرتکب ہیں اللہ تعالیٰ اس جرم سے محفوظ رکھے مزید دیکھیے صورت نصا آیا نمبر 77 کا حاشیہ پھر یہ بعض یہودیوں کے منافقانہ کردار منافقانہ کردار کی نکاب کشائی ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے لیکن جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی کی صداقت واضح ہوتی ہے اس طرح تم خود ہی ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو تمہارے خلاف بارگاہ الہی میں پیش کریں گے پھر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تم بتلاؤ یا نہ بتلاؤ اللہ تعالیٰ کو تو ہر بات کا علم ہے اور وہ ان باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر بھی مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے پھر چلتی ہے بات اہل علم کی تو یہ تو ان کے اہل علم کی باتیں ہیں رہے ان کے ان پڑھ لوگ وہ کتاب تو سے تو بے خبر ہیں لیکن وہ آرزوئیں ضرور رکھتے ہیں اور گمانوں پر ان کا گزارا ہے جس میں انہیں ان کے علماء نے مبتلا کیا ہوا ہے مثلا ہم تو اللہ تعالیٰ کے چاہتے ہیں ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو صرف چند دنوں کے لیے یا چند دن کے لیے اور ہمیں ہمارے بزرگ بخشوا لیں گے وغیرہ وغیرہ جیسے آج کل جاہل مسلمانوں کو بھی بعض علماء و مشایخ نے ایسے ہی حسین جالوں اور پرفریب وادوں میں پھنسا رکھا ہے پھر علماء کی یہود یہود کے علماء کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں تو یہ یہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسئلہ گھڑتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ہی مسئلے گھڑتے ہیں اور بے بانگ دہل یہ باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں بعض علماء نے اس آیت سے قرآن مجید یعنی مصحف کی فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے آیت کا مستاق صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام الہی میں تحریف کرتے اور لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون کیوں نہیں جس نے کوئی برائی کمائی اور اس اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی جنتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذل قربى واليتاما والمساكين ونقول للناس حسنا والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون اورب هم بني اسرائيل صك وعدا ليا ان تم الله کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا اور تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا پھر تم اس وعدے سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اس کے پابند رہے اور تم تو پھر جانے والے ہی ہو وَإِذْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ آنفُسَكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو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 فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردو الى اشد عذاب وما الله بغافل عما تعملون پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھنوں سے نکال دیتے ہو تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ رسوائی ہو دنیاوی زندگی میں اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کے طرف دھکیلا جائے گا یا دھکیلے جائیں گے اور دو اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر سات ہزار سال ہے اور ہم ہر ہزار سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے اس حساب سے صرف سات دن جہنم میں رہیں گے کچھ کہتے تھے کہ ہم نے چالیس دن بچھڑے کی عبادت کی تھی چالیس دن جہنم میں رہیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے یہ بھی استفہام میں انکاری ہے یعنی غلط کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے بحوالِ ابنی کثیر پھر یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اگر جہنم میں گئے اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے تمہارے اپنی طرف سے ہے اور اس طرح تم اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے آگے اللہ تعالیٰ اپنا وہ اصول بیان فرما رہا ہے جس کے روح سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نیک وہ بد کو ان کی نیکی اور بدی کی جزا دے گا پھر یہ یہود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت و جہنم میں جانے کا اصول بیان کیا جا رہا ہے جس کا نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی یعنی کفر و شرک کہ ان کے ارتقاب کی وجہ سے اگر بعض اچھے عمل بھی کیے ہوئے ہیں کیے ہوئے ہوں یا کیے گئے ہوں تو وہ بھی بے حیثیت رہیں گے تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں گویا یہاں سیئی ایتون سیاح کے اعتبار سے کفر و شرک کے معنی میں ہے اور جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوں گے وہ جنتی اور جو مومن گناہ ہوں گے ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما دے گا یا ان کے گناہ معاف فرما کرے گا بطور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رکھنے کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ و کی شفات سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا جیسا کہ یہ باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے اور پھر وہ اسم کے بارے میں ان آیات میں پھر وہ اہد بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض ہی کیا اس اہد میں اولن صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تائید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر پچیس اور دیگر آیات سے واضح ہوتا ہے اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تائید سے واضح کر دیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالی کی عبادت بہت ضروری ہے اسی طرح اس کے بعد والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے اور اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے اس کے بعد رشتے داروں یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی تائید اور تاکید اور حسن گفتار کا حکم ہے اسلام میں ان باتوں کی بڑی تاکید ہے جیسا کہ احادث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے اس عہد میں اقامت صلاح اور اتائے زکاء کا بھی حکم ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں عبادتیں پچھلی شریعتوں میں بھی موجود رہی ہیں جن سے ان کی اہمیت واضح ہے اسلام میں بھی یہ دونوں عبادتیں نہایت اہم ہیں حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار یا اس سے اعراض کو کفر سمجھا گیا ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہد خلافت میں مانین زکاة کے خلاف جہاد کرنے سے واضح ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اولئیک الَّذِينَ اشترَوُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ العذاب وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض خرید لیا ہے لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالْغُسُلْ وَآتَيْنَا عِسَ بَنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فری قون اور بے شک ہم نے موسا کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے اور ہم نے عیصب نے مریم کو کھلے معجزات دیے اور اسے روح القدس جبریل کے ساتھ قوت دی کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے نفس نہ چاہتی تھی تو تم نے تکبر کیا پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم قتل کر دیتے ہو اور دوسرے فریق کو تم قتل کر دیتے رہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے کہ دو قبیلے تھے اوس اور خزرج ان کے آپس میں آئی دن جنگ رہتی تھی اسی طرح یہود مدینہ کے تین قبیلے تھے بنو قینقاع بنو نذیر اور بنو و یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے بنو و اوس کے حلیف یعنی ساتھی اور بنو قینقاع اور بنو نظیر خضرت کے حلیف تھے جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیفوں ساتھیوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے درآں حالیہ کے تو کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا لیکن پھر انہیں یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے ان آیات میں یہودیوں کی اس کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا تھا بعض چیزوں پر ایمان لاتے اور بعض کو ترک کر دیتے کسی حکم پر امر کر لیتے اور کسی وقت شریعت کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہ دیتے قتل اخراج اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا ان امور کا تو انہوں نے بے محابہ ارتکاب کیا اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر عمل کر لیا اس پر عمل کر لیا حالانکہ اگر پہلے تین امور کا وہ لحاظ رکھتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی پھر یہ شریعت کے کسی حکم کے مان لینے اور کسی کو نظر انداز کر دینے کی سزا بیان کی جا رہی ہے اس کی سزا دنیا میں عزت اور سرفرازی کی جگہ جو مکمل شریعت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے ذلت ورسوائے اور آخرت میں ابدی نعمتوں کی بجائے سخت عذاب ہے اس سے معلوم ہوا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو بعض بعض باتوں کا مان لینا یا ان پر عمل کر لینا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت غور و فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ضلت و رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کا وہی کردار تو نہیں جو مذکورہ آیات میں یہودیوں کا بیان کیا گیا ہے وقف انعامی ممباد ہیب رسول کے معنیٰ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے کہ حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا البینتو سے معجزات مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے جیسے مردوں کو زندہ کرنا کوڑے اور اندھے کو صحت یاب کرنا وغیرہ وغیرہ جن کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر انچاس میں ہے بروح القدس سے مراد حضرت جبریل ہیں ان کو روح القدس اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ امر تقوین سے ظہور میں آتے ہیں امر تکوینی سے ظہور میں آئے تھے جیسا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے اور القدس سے ذات الہی مراد ہے اور اس کی طرف روح کی اضافت تشریفی ہے ابن جریر نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے اور ابن جریل نے اسی کو صحیح تر قرار دیا ہے کیونکہ صورت معاہدہ آیت نمبر دس میں روح القدس اور انجیل دونوں الگ الگ مذکور ہیں اسی لیے کہ روح القدس سے انجیل مراد نہیں ہو سکتی ایک اور آیت میں حضرت جبریل علیہ السلام کو الروح الامین فرمایا گیا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا اللہ عید بروح القدس اے اللہ روح القدس سے اس کی تائید فرما ایک دوسری حدیث میں ہے وہ جبریل عما کا تمہارے ساتھ ہے معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل ہی ہیں فتح البحوالِ فتح البیاں ابن کثیر بہوالۂ اشرف الحواشی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقل غلف اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہے نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کی ہے لہذا کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا لہذا کافروں پر اللہ کی لانت ہے بِأَسَامَ اشْتَرَوُا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ أَي يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَچيز بہت بری ہے جس نفس بیچ یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی صرف اس حسد کے بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے پس وہ غضب در غضب کے ساتھ لوٹے اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے اور وہ اس کے ماں سوا کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ قرآن حق ہے اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے کہہ دیجیے پھر اس سے پہلے تم اللہ کی نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا یہی کافروں کا عمل ہے پھر یعنی ہم ہم پر اے محمد تیری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا جس طرح دوسرے مقام پر ہے وہ قول قلو فی اکن علی ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے پھر دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا کوئی فخر کی بات نہیں بلکہ یہ تو ملون ہونے کی علامت ہے پس ان کا ایمان بھی تھوڑا ہے جو عند اللہ نا مقبول ہے یعنی ان میں ایمان لانے والی والے کم ہی لوگ ہوں گے یس کہ ایک معنی یہ ہیں غلبہ اور نصرت کی دعا کرتے تھے یعنی جب یہ یہود مشرقین سے شکست کھا جاتے تو اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ آخری نبی جلد مبوس فرما تاکہ اس سے مل کر ہم ان مشرقین پر غلبہ حاصل کریں یعنی استفتاح بھی معنیٰ استنصار ہے دوسرے معنی خبر دینے کے ہیں اے یو بیرون سیو یعنی یہودیوں یہودی کافروں کو خبر دیتے کہ ان قریب نبی کی بیست ہوگی بحوال فتح قدیر لیکن بیست کے بعد علم رکھنے کے باوجود نبوت محمدیہ پر محض حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے جیسا کہ اگلی آیت میں ہے پھر یعنی اس بات کی معرفت کے بعد بھی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری پیغمبر ہیں جن کے اوصاف طورات و انجیل میں مذکور ہیں اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب ان کی ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے لیکن ان پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ یہ ہماری یہ کہ یہ نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہ ہوئے جیسا کہ ہمارا گمان تھا یعنی ان کا انکار دلائل پر نہیں نسلی منافرت اور حسد و انعات پر مبنی تھا غضب غضب کا مطلب ہے بہت زیادہ غضب کیونکہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے رہے جیسا کہ تفصیل گزری اور اب محض حسد کی وجہ سے قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا پھر یعنی تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں